کوئی حد نہیں آئی قرآن میں فتح کی آیت صرف سلح ہدے بیاہ کے بعد نازل ہوئی فتح کا مطلب ہے ٹکراؤ کا خاتمہ اور پرامن سرگرمیوں کے لیے موافق, ماحول پیدا موافق فتح کا مطلب ہے ٹکراؤ کا خاتمہ اور پرامن سرگرمیوں کے لیے موافق ماحول پیدا ہو جانا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 کہ سماج کے اندر مستقل طور پر, پر پر اعتدال حالت قائم ہو جائے ہر فرد کے لیے تعمیری سرگرمیوں کے مواقع حاصل ہو جائیں